مسلمان کا دار ارقم رضی اللہ عنہ میں اجتماع جب اسی طرح رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہو گئی تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان جمع ہونے کے لیے تجویز ہوا کہ وہاں سب جمع ہوا کریں حضرت ارقم سابقین اولین میں سے ہیں ساتویں یا دسویں مسلمان ہیں کوہ صفحہ پر آپ کا مکان تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہیں جمع ہوتے تھے حضرت عمر کے اسلام لے آنے کے بعد جہاں چاہتے جمع ہو جاتے